تو برحال میرے بھائیو کہ شرک سے بچیں قبر والوں کو پکارنے سے بچیں اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیں ان الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ اللہ کے لاوہ جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں اور کہیں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ ل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 جو گنا انسان کو جہن میں جانے والے ہیں پہلا گنا کیا ہے اشر کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا گناہ فرمایا جادو کرنا یا جادو کروانا میرے بھائیو یہ بہت بڑا گنا ہے اس گنا نے کئی گھر اجاڑ دیے کئی گھروں کا سکون چھین لیا اس لیے جادو کرنے والا بہت بڑا جرم ہے اور چونکہ جادو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 کرنا چاہیے اللہ تبارک نے کہا وہ الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں اس لیے میرے بھائیوں قتل کرنا کسی کو یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں اس کے بعد چوتھا گنا فرمایا اکل سود کھانا اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے چوتھا بڑا گنا جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ فرمایا کیا سود کھانا اور اس کی وضاحت آئندہ آئے گی اور پانچواں گناہ کیا ہے کسی یتیم کا مال کھانا اللہ تبارک و تعالٰی نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال یتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیسلون سعیرہ جو یتیموں کا مال نہ طریقے سے ظلم سے کھاتے ہیں وہ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 اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نور میں کہ بولی بالی غافل بے خبر مومن عورتوں کے اوپر الزام لگانے والے دنیا میں بھی لان تھی آخرت میں بھی لان تھی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی یہ گنا زیادہ تر ہوتا ہے میری اور آپ کی بیگم سے یہ گنا ہوتا ہے میری اور آپ کی بہن سے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 کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے انسان کی اخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان جہنم میں داخل ہوگا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیو کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیسے نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فاعلم تفعلوا فعدنوا بحرب من الله ورسولی وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون